بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ مختصر موضوع ہے پنڈی کے ضیاء العلوم کے صاحبزادہ کا تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ ان ہو پر مرزائیت پروری کا الزام معاد اللہ تعالیٰ ریاؤلوم کے صاحب کا کلپ سننے میں آیا اولا تو اس نے تاجدار گلڑا کی صفت ثنا میں اپنے الفاظ میں کچھ کہا اس کے بعد اس نے سان مرز قادیانی کی بات مرزا نے اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت رکھنے اور اس سے اعتراضات دور کرنے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈا کہ اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ میاں امبیال اسلام سے بھی تعبیرات میں خوابوں کی تعبیرات میں غلطیاں ہوتی تھیں لہذا مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں یہ مرزے کا قول بکواس پیش کرنے کے بعد اس نے اس پر تفریح کی اس پر اپنا جو قول جوڑا وہ یہ ہے یہ ایک رستہ تھا اور یہ نبیوں کی خطائیں بیان کرنا کس کے فیور میں یہ جو آج ایک نیا فتنہ اٹھ گیا کہ فلان نبی سے خطا ہوئی فلاں ہوئی فلاں ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امبیا سے بھی خطا ہوتی ہے اشتیادی خطا ہوتی ہے تعبیر میں خطا ہوتی ہے یہ لوگ مرزائیت کو تقویت دے رہے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خود سیدنا تاجدار گولا رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر میں نبی علیہ اصلاط و تسلیم کا خطا فرمانا اپنے عقیدے کے طور پر لکھا ہے آپ کا ایک مکتوب ہے خط شریف سوال ہوا رویل امبیا واہج نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے تو خطا کیسے آپ نے فرمایا آپ نے جو جواب دیا خلاصہ فرمایا انبیاء کا خواب وحی ہے خواب کی تعبیر ان کا اجتہاد ہے کیا کہا امبے عالم اسلام کا خواب وہ واحد خدا ہوتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتی رہا اس خواب کی تعبیر یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے اور نلا اشتہاد کا دیوسی میں آپ کی بار پڑھتا ہوں یہ ہے ملفوظات میری اس کا تو صفح ہے ایک سو انیس ایک سو بیس آرے بارت فارسی پڑھ رہا ہوں آپ کو بکتو ارے خطاف تعبیر منافی نیست بشان تعبیر چیر قبیل واحد بلکہ منشا اجتہاد اجتہاد وہ وقت و قد یصیب چنانچہ حدیث فضا بہلی اناما وہ ارادہ مکہ بعد دخل در مسجد نام بقا خطا متلقن منافی شان جس کا خلاصہ میں نے پہلے پیش کیا کہ خواب واہ ہوتا ہے اس میں خطا نہیں ہو سکتا لیکن جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے یہ آج نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے نبی کا اجتہاد کیا اور یہی شخص یہی صاحب زادہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا اجتہاد نبی اجتہاد نہیں کرتا سب آج کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بھی بتاتا چلو. اس میں مختار مطلب کیا ہے اس میں تین طرح کے یہ پہلے جو ان کی تعریف کے پول باندھنے شروع کر دیے کس مقصد کے لیے تھے? کہ پنڈی کے لوگ تاجدار گولڑے سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی ہمدردیاں ان کے نظرانے اور ان کے مال لینا مقصود ہے ورنہ ان کا مذہب پڑا نہیں ہے وہ تو صاف فرما رہے ہیں کہ تعبیر واحج نہیں ہوتی تعبیر اجتہاد ہوتا ہے رسول کا. تو تو اجتہاد ثابت کر رہے ہیں رسول کے لیے تم اشتہاد کی نفی کر رہے تمہاری نظر میں رسول کا اجتہاد نوزب اللہ نبوت کے خلاف ہے اور آپ فرماتے ہیں نا نبوت کے خلاف نہیں اجتہاد میں خطا بھی نبوت کے خلاف نہیں ہاں اس خطا پر برقرار رکھنا کہ خدا پاک وہ بھیج کر تمبی بھی نہ فرمائے یہ نبوت کے منافی ہے یہ نبوت کے منافی ہے بقا الخا متلقن منافی اشان نبوتا تو بھائی تاجدار بول تو تعبیر خطاف تعبیر کے قائل ہیں جب قائل ہیں تو پہلے ان کی تعریف کے لیے ایسے کلمات بولنا جو تعریف کرنے والے طبقہ کی تاجدار گولڑا کے ساتھ عقیدت اور محبت پر عظیم دلالت ہو اور پھر ساتھ ہی اسی محفل میں جس عظیم شخص کی تعریف کی اسی, کی اسی محفل میں اس, اس طرح مذمت مرزایت پروری کہہ دینا اسی بات کو جس کو وہ اپنا مذہب کہہ رہے ہیں تاجدار مذہب کہہ رہے ہیں اپنا اور یہ ساحبزادہ کیا کہہ رہا ہے اس کو یہ مرزا پروری ہے مرزا کو تقویت دینا ہے تو تو تو صاف لفظوں میں پھر کہہ رہا ہے کہ تاجدار گول اللہ تعالیٰ اللہ نے مرزا پروری کی ہے پہلے مرزائیت کا دشمن بنا رہا ہے بعد میں مرزائیت کا دوست بنا رہا ہے اتنا نا اہلی، اتنا نلائقی اور پھر عجیب پارا. اللہ اکبر ایک ہی محفل میں ایک ہی شخص کو ممدوح بنانا اور پھر اسی شخص کو مضمون کر لینا ایک ہی محفل میں پہلے ایک بات کرنا اسی محفل میں بیٹھ کر اپنے پاؤں کے نیچے اسی بات کو روند کر پھینک دینا یہ کس صاحب عقل کا کام ہے یہ نتیجہ ہے بی بی پوزا بننے کا ہماری سرکی میں کہتے ہیں بی بی پوزا جیڑی بڈی پنڈ دی وڈیری دی بننا شروع ہو جائے نا اندی نے پوزہ بننے کا نتیجہ ہے مدارس کھول کر بیٹھ گئے دنیا کو ہدایت دینی ہے اگر نہیں ہمارے پاس آئیں گے تو کافر مر جائیں گے لہذا اٹھو اور اپنا یہ حال اپنی ہدایت کی سوچ ہی نہیں یہ <تصفح> تو اردو اردو نہیں پڑھ سکتے اردو نہیں سمجھتے اور رہا مسئلہ اس بچارے کو جو مغالطہ لگا وہ کر رہا ہے تو اگر ہم کسی نے کہا تعبیر کے اندر نبیوں کو لگتی ہے تو, تو مرزا کی موفقت ہو گئی وہ خدا ہدایت دے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کسی گمراہ بدین کافر منافق جاہل کے دعویٰ کرنے سے جس دعوے میں توافق ہو جائے کہ وہی دعویٰ تمہارے عقیدے میں داخل ہے تو اس سے اعتقاد حق عقیدہ حق کے باطل ہونے کی دلیل کیا اشارہ بھی نہیں مل سکتا کچھ جاہل ترین ہوگا اگر کوئی شخص یہ کہے امبے عالم السلام زیادہ آزواج رکھتے تھے لہذا میں دیکھ لو زیادہ آزواج رکھتا ہوں اگر وہ نبی تھے تو میں بھی نبی ہوں لنت ہے ایسے دلیل دینے والے ہر بندہ کہے گا ان کا عمل حق ہے تیرا بکواس ہے کیا کہ ان کا عمل تو کسی اہل باطل کہ ایسے شبے سے اس کو شبہات کہتے ہیں دلیل نہیں ہوتی ایسے شبے سے حق کو چھوڑ دینا یا حق کو غلط کہہ دینا تاجدار گولڑا جیسے عظیم رئیس صالحین کے مق... قول مبارک مذہب اور عقیدے کو مرزائیت پروری کہہ دینا یہ کسی جاہل بے شعور بندے کا کام ہے ورنا آہل دلالت اور اہل کفر کے ہزار شبہات ہوں ان سے آہل حق نے کبھی اپنا حق نہیں چھوڑا وہ کیا دلیل پیش کرے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے کافر لانتی ہونے کے لیے وہی کافی ہے بس اس کے بعد کیا سننا ہے اس سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اگلے نے کہا دلیل پیش کر تو یہ کافر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ گنجائش سمجھتا ہے ضروریات دین میں گنجائش ہوتی ہے کیا ضروریات دین ثابت ہونے کے لیے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے اور برقرار رہنے کے لیے بھی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے تو یہاں کسی کی کیا اگر وہ بھڑوا کتے کا بچہ یہ کہہ رہا ہے مرزا کہ جی ان سے تعبیر میں خطا ہوگئی تو مجھ سے بھی ہو گئی تو میری نبوت میں فرق نہیں آتا تو اس کا تو ظاہر جواب ہے کہ لعنت ہے تیرے اوپر تعبیر فی خطا کو دلیل بنا رہا ہے نبوت کی فی تعبیر کو فی تعبیر کو نبوت کی لاکھ لانت ہے یہ دلیل ہے یہ تو ہزاروں لوگ ہیں جن کو خطافی تعبیر لگتی ہے پھر <laughs> تو سارے نبی پھر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کتے کا بچا جب سرے سے تو تراپا باطل نبوت کا دعویٰ تیرا باطل بکواس لانت تو تیری دلیل بھی اسی طرح کی ہے سمجھ آ گئے ہاں وہ سنو ہمارے تاجدار گولڑا نے مرزائی سے کوئی نبوت کی دلیل نہیں مانگی تھی توبہ توبہ تو اس کے تمام شیطانی شبہات کے پرکچے اڑائے بس اس کو ہر صورت میں شیطان ثابت کیا یہ تاجدار گولڑا کی محنت ہے ورنہ امام آزم کے قول کے خلاف ہمارے تاجدار گولڑا ہوتے کیسے ممکن ہے وہ کہیں دلیل پیش کرو بات نہیں سمجھ اور میں تو عجیب مولانا بتاؤ یار کہ اتنا ادارے کا ایک زادہ ہے تو تتیما کو بولتا ہے تتما اسی کلب میں کتاب ہے حقیقت اس کی کتاب کا ہے ہے وہ لکھتا میں اس بات کا خود فلاں کتاب ہے مرزے کی اس کے تتما میں لکھتا ہے تتما کا لفظ بتا رہا ہے کہ علم بھی تتما ہے اللہ تعالی ہمیں تتمو سے بچائے اور سیب زیادہ کے ساتھ ایک مناظر تشریف فرما انہوں نے نظم پڑھی سیدہ خاتون جنت کی منقبت میں ایک شعر تھا گردے قدم کے پاس سے گزری نہیں خطا پوچھو ملائکہ سے عفت بطول گردے قدم کے پاس خطا. سے گزری خطا. نہیں خطا پوچھو ملائکہ سے عفت بطول کی ان کے حال سے جو کچھ معلوم ہے ان کے نظریات سے یا خطا سے مراد خطا اجتیادی کیونکہ وہ اسی کے قائل ہیں کہ خطا اجتحاد مناظرہ بھی اسی پر ہوا کہ خطاء اتحاد ہی نہیں بھی پاک سے ممکن ہی نہیں معصوم الخطا ہیں وہ تو پہلے مصرے میں آپ کی تنظیج اگلے میں دلیل دی پوچھو ملائکہ سے ایفت بطول اور عفت جو ہے نا عورت کے لیے جب استعمال ہو اس کے کردار کے صاف ہونے کی دل کے لیے مالا بولا جاتا ہے اس کے کردار فلاں بی بی آفیفہ ہے پاک دامنا ہے مطلب کیا بد کردار نہیں اسی وجہ سے تاج العروس میں ہے ومراتن عفیفتن آفت الفرج جب کہا کسی عورت کو کہ آفیفہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی عزت اور ناموز کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے بد کردار نہیں اب دلیل اور دعوے میں اختلاف دیکھو دعویٰ ہے بی بی پاک خطا اجتہادی سے پاک دلیل ہے بی, بی پاک کا کردار پاک خطا اجتہادی کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے کردار کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو دعوی کچھ یہ تو اس موقع پر ان کی پاک دامنی کو دلیل بنانا پرلے درجے کی جہالت بلکہ ایسے موقع پر یہ سویدبی شمار ہو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جید عالم دین خالی نہیں جید عالم دین کسی صوفی کامل سے اعتقاد صحیح ہی کیا ہو پھر جا کر وہ اللہ جہ شان ہو کی حمد و تھنا امب علمسلام کی نعت اور صحابہ اہل بیت اور ال کی منقبت لکھنے کے قابل ہے ورنہ نہیں ہم نے تو یہی حال دیکھا اگر ایسے لوگ جو خام ہیں ان کو کہتے ہیں خام علماء کی خام علم رکھنے والے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے دس باتیں ٹھیک کی تو ایک دو باتیں ایسی چھوڑیں گے جو ٹھیک کبھی بیڑا گر کر دیں اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں فساد جاہل اس کی اصلاح سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ مرضی اور خطرناک اصلاح سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو اس کے فساد سے نقصان ہوتا لیکن سا. آگے سامنے بیٹھے ہوئے آش کر رہے ہیں جیسے شیوں کے مجمع میں نہیں بیٹھے ہوتے ذاکر جو مرضی کہے چاہے سب کے خلاف جا رہی ہو بھی کہیں گے واہ واہ واہ واہ کہاں سے نا سمج نہیں آ رہ آج کل زیادہ ملنگ طبیعت لوگ ممبروں پر قابض ہیں چاہے کو ڈاکٹر ہو چاہے غیر ڈاکٹر ہو منہ سے جو چھوڑتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی کیا جب گلے مصیبت پڑتی ہے تو نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے شکر ہے اور ذات پاک حضرت صاحب کی برکت سے غلط بات کرتے نہیں اور جو بات کرتے ہیں اگر کوئی بچارہ اس کے مقابلے میں آتا ہے جب تک میدان سے اس کو بھگاتے نہیں میدان چھوڑ کر ادھر ادھر لے تو لال کرتے رہنا مردوں کا کام نہیں ہوتا میدان سے بھگا دینا مردوں کا کام ہوتا ہم نے جس مسئلے کو چھڑا میدان سے بھگا دیا ہم میدان سے نہیں بھاگے دنیا آ کر سلام کرتی ہے ہر مذہب فرقے والا مسلام کرتا ہے یار کمال ہے. سمجھ نہیں آئی کیا ہے کہ حضرت صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے اعتقاد کو صحیح کیا کتنا صحیح کر لیا اللہ کے فضل سے کہ غلط کے قریب جاتے ہی نہیں غلط بات کے قریب نہیں جاتے ہمارا ضمیر ہی بول جاتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ شعر اس کا غلط ہے اہل سنت کے مذہب سے ہٹ کر شیوں کے مذہب کے مطابق چلنے لگا الٹا بی, بی پاک کی بیت بھی کر بیٹھا تو بھائی یہ میں اپنے دوستوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا بیان کیا ہے اور ایسے لوگوں کا حال دیکھو جو مقابلے میں دین کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل حق کے رد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا حال یہ ہم اللہ تعالی ایسی کھچ ہمارا طالب علم نہیں مارے گا الله تعالى